ایک منسانہ سماپ فرمائیے گا اس کا عنوان ہے کماؤ سوچ لمبی کمائی منفی ہو کے مثبت اس کے لیے محنت مشقت اور کوشش ہی کافی نہیں ہوتی منصوبہ بندی کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے منصوبہ بندی کے لیے سوچنا پڑتا ہے کمائی کے لیے سود مند اور کماؤ سوچ کی ضرورت ہوتی ہے تخلیقی اور اصولی سوچ کے مالکوں کے خیسے ہمیشہ ہاتھ سے نکلتی دولت بھی اپنے ساتھ مزید کچھ نہ کچھ یا کچھ نہ کچھ نہ سے زیادہ سمیت کر واپس لوٹتی ہے جن سوچ کے دائرے سکڑتے یا کسی فکری یا حادثات ہاں انقلاب کے باعث محدود پڑتے ہیں مزید تدور کی بات گرہ لگی بھی جفاکاری پر اتر آتی ہے لال نے کمال کا دماغ پایا تھا شاطر سے بھی شاطر لوگوں کی جیب سے بلا تکلف اور بآسانی چلا جاتا تھا ساری عمر اس نے مال کھینچنے کے ہنر آزمانے میں بتا دی تھی بڑھاپے جان... بڑھاپے میں جانے بسنتوش کی زندگی میں کیسے آ گئی وہ مردوں کے حواس پر گرفت کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتی تھی سیٹ بہستی لال بھلا اس کے سامنے کیا دم رکھتا تھا خیر یہ تو اپنی اپنی فیل ہوتی ہے اپنی فیٹ بمہارت نئے تجربات ہی کامیابیوں سے ہم کنہار کر سکتے ہیں سیٹ جو کسی کو جوں مار کر نہیں دیتا تھا کہ پائی پائی کمال ہو نوری سے بسنتوں نے سیٹ نے باہر غور کیا دماغ لڑایا لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا بسنتوں نے جہاں مال کھینچا تھا وہاں اس کے سوچ کے بھی اس کے سوچ کا بھی ستاناس مار کا رکھ کیا تھا پھر اس نے اخبار میں اختیار دیا کہ زہین اور ہوشیار ملازم کی ضرورت ہے کامیاب امیدوار کو ستر ہزار روپے ترہا دی جائے بہت سے امیدوار آئے لیکن کوئی منتخب نہ ہو سکا دینا لال نے بھی انٹرویو دیا شیٹ کو وہ کام کا لگا اس لیے اسے منتخب کر لیا گیا دینا لال دلالی کا دھندا کرتا تھا اپنے علاقے کا شاطر ترین سمجھا جاتا تھا کو کما لیتا تھا لیکن ستر ہزار بہانہ کمانا تو وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا منتخب منتخب ہو جانے کے بعد اس نے شیٹ سے اپنے کام کی تفصیلات دریافت کی نے جواب تمہیں یہ سوچنا ہوگا کہ تین لاکھ کہاں سے آئے جی تین لاکھ کہاں سے آئے تین لاکھ ہاں ہاں تین لاکھ ستر ہزار بات مارے اور دو لاکھ تیس ہزار میں وہ کل آنے کی کہہ کر چلا گیا اگلے دن وہ اگلے دن وہ وقت پر آگے اور کہنے لگا آپ کی کمائی گاہ کافی بڑی ہے پسند تو ایسی بہت سی پھول چڑھیاں آئیں گی بلکہ میں بکالوں خود بلا کر سکتا ہوں دیکھتا ہوں. دیکھنا شہر کے امیر کبھی رئیس آلا مزا کس پر آتے ہیں اور آپ کے چرن چھوٹے ہیں بلکہ گل بات خدمت اور دیکھ بار کے میں ہوں نا سیڑ کو مشورہ پسند گیا انہوں نے کہا گل بات میں خود ہی کر لوں گا تم مناصر پر ساتھ سترا مال لانا دیکھ بھال کرنا اور ٹپ میں سے آگا میرا ہوگا تمہیں مہانہ ستر ہزار ملتے رہیں گے ٹپ پر تقرار ہوا اور پھر مکمکہ ہو جی گیا کام تل نکلا بڑے بڑے شورفہ اور محضت بسند و نواز اس خسنگاہ کی تاظر طواف کرنے لگے مارو منال ہی ہاتھ نہ لگے بڑی گردیوں والے سلام دعا میں بھی داخل ہو گئے شکریہ جان.